الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من إن شرور أنفسنا من سيئات عمالنا من يهد الله فلا مبهر لنا ومن يهد له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایواللزین آمنوا کتب آلیکم اس سیامکا ما کتب مقبلکم لحل لکن تبتبون ایاما مادودات ومان کہانا منکم مریضنا ولا سفرن فر لعدد من ایام لخر وعلى اللزین تبعونه فدیت انتعام ومسکین وان تصومو خیر لکم وقال اللہ تعالیٰ شورم اطولا لذی انزل فی القرآن حتل للناس بینات من الهدا والفرخان ومان شہد منکم الشار شریعت میں سب سے محترم چیزیں جو ہیں تو ارکان ہیں ارکان میں ایک تو بنیادی رکن ہے وہ ہے کلمہ ہے اور کلما تو ہے جس کا کوئی خیمہ بنانا چاہے تو ایک اس کی درمیانی لکڑی ہوتی ہے کہ اس کے بغیر تو خیمہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا اور چار لکڑیاں اس کے کتاروں پر ہوتی ہیں جس سے پھر خیمہ کھڑا ہو کر پورا فائدہ دینے کے قابل ہو جاتا ہے تو ایسے ہی جو کلمہ ہے یہ تو وہ رکن ہے جو امود ہے درمیانی ستون ہے اس کے بغیر دین کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تو پہلا رکن تو کلمہ ہے کلمہ توحید ہے پھر نماز روزہ حج دکات یہ چار ارکان ہیں تو یہ پانچ ارکان ایسے ہیں کہ ان پانچ ارکان کو غرارت نے پورا حاصل کر لیا اور عمل کر لیا اور عمل کرنے کی اس کی توفیق ہو گئی تو اس کی شخصیت معیاری طور پر معاشرے میں اپنے فائدے کے لیے انسانوں کے فائدے کے لیے اور اللہ کی رضا کے چلنے کے قابل ہو جاتی ہے اور ارکان اگر پورے طور سے وجود میں آ جائیں تو معاشرہ چلنے کے قابل ہو جاتا ہے ان کے بعد پھر معاملات درست کرنے ہیں اور پھر اخلاق درست کرنے ہیں پھر معاشرت درست کرنی ہے تو اسے اس معاشرہ معاشرہ پورا وجود میں آ جاتا ہے اور جنت کا نمونہ بن جاتا ہے تو مکلم توحید کے بعد سب سے بہت پریشان جو ہے وہ نماز ہے حج کا بھی افضل ہے کوئی آدمی حج تو کر لے لیکن اس کی نماز درست نہ ہو اور نماز کی پابندی نہ ہو تو یہ ایسے آج آدمی کو اللہ کا الگ نہیں ملا ہوا کیونکہ اس کا پہلا رکن جو ہے درست نہیں ہے نماز کے رکن ہے جو روزہ ہے تو ارکان میں صرف تین،, تین ارکان ہیں یہ نماز کلم توحید نماز روزہ یہ اکثریت شخصیات کے لیے ہیں زکاط اس کے لیے جس کے پاس مال ہو حج اس پر ہے جس کے پاس مال ہو لیکن روزہ نماز سب کے لیے ہے تو اس لیے اس بات سے انداز کرنا روزہ اور نماز یہ دو عوام الناس کے لیے انہیں شخصیت کے بنانے کے لیے اور معاشرے کو درست کرنے کے لیے کافی ہیں ایمان تو دل میں ہے اور کا ظاہری کوئی ثبوت نہیں ہے کم از کم اتنا اسلام اتنا اعلان کہ آدمی نے زبان سے اعلان کیا ہو ایک دو آدمیوں کے سامنے کہ میں مسلمان ہوں یہ کم از کم ہے یہ کم از کم اسلام ہے عملی ثبوت ایمان کا وہ نماز کی شکل میں ہے اس کا آدمی کسی نے نماز پر نہ دیکھا ہو اس کا آپ جتا کرنے سے انکار کرنے تو آپ کو نظارہ نہیں ہے وہ نماز پر دیکھا ہی نہیں گیا میں یعنی اس کے پاس ایمان کا عملی ثبوت ہی نہیں ہے اپنے مال کو دیکھا جائے تو وہ وزو کر لیا آپ نے کپڑے پاک پہن لیے صفائی ستھرائی اور وضو کرنا یہ عام انسانی ہے فطرت ہے اس کی صاف ستھرا ہو نہائے دھوئے ہاتھ منہ دھوئے پیر دھوئے منہ کو صاف کرے دانتوں کو صاف کرے انہیں باہر بھیجنے کہ اپنی باتیں مکمل کر کے پھر اندر آئے اگر یہ باتیں ضروری ہیں تو باہر جا کر کریں ورنہ میرے سامنے بیٹھ کر باتیں نہ کریں سامنے بیٹھ کر باتیں کرنے کا مطلب یہ ہوتا کہ وٹ از آرٹنگ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کیا کیا ہمارے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں ہم اپنی باتیں کر رہے ہیں آپ کی باتیں کر رہے ہیں تعلق رکھے یہ جو ہے تو مستی میں بیٹھ کر کیونکہ آپ لوگ ایسا اکثر ایسے ہو کہ ہجرے میں اور مسجدیں بیٹھنا آپ کو مسلمان کو خون کا اجرا اور مسلمان کی مسجد آپ کو نہیں ملی ہے کب ملی ہے جس سے کہ آپ کے اندر اتنا تو سڑتوں پیدا شروع ہوئی آپ کے اندر بردانگی پیدا ہوتی یہ بات آپ کو مل ہی نہیں ہے ہےجرے میں جب ایک بڑا آدمی جی بات کرتے سارے اس کو سنتے ہیں وہ بکور کرتے ہیں اور دوسرا آدمی بات کرتے لیکن ایسی نسل سامنے آ رہی ہے اس کو اجریا مسجد میں بیٹھنا نہیں ملا ہوگا لہذا ان کے پاس انسانی قدرے ہیں اور غیرتی مسلمان پٹان کی قدریں نہیں اس کے پاس قدرے آ کر آپ سیکھ سیکھ کر آئیں گے پھر میرے سامنے بیٹھیں گے پھر میری بات کو کچھ فائدہ ہوگا میں پیسے کدو کر لے آپ اگر بیٹھ گئے تو فائدہ کیا ہوگا تو یہ بات درد کر رہا تھا نماز ہے وہ تو صفائی ستھرائی مزرخیاں نائے دھوئے یہ فطرت کرتا ہے اچھی تدیل اور آدمی اس کو پسند کرتا ہے چاہتا ہے کہ پھر ایسے مبارک کلمات اس میں بولے جاتے ہیں کہ اگر ان کا مان آدمی کو آتا ہو اور ان پر سکون کے ساتھ دھیان جماتا ہو تو انسان کے اندر کے غموں کو دکھوں کو پریشانیوں کو دور کرنے والے کلمات ہیں اور اس کے اندر اللہ کا تعلق اعتماد توحیط اور اس بات کی تسلی بھرنے کے لیے ہیں کہ میں تو بہت بڑی اجازت الجلال کے ساتھ وہ ہوں بہت کمال والے نبی کے ساتھ وابستہ ہوں اور بہت کمال والی ترسیم کے ساتھ وابستہ ہوں تو انسان کو ایک زبردست باطنی قوت عطا کرتی ہے اور روزہ پر دوسری قربانی بانی رکھے گی انسانوں پر کہ آیا جس چیز جس, جس, جس, جس وقیدار نے لیا ہے اس کے ساتھ اتنی وفاق کا ثبوت دے سکتے ہو اس کے لیے بھوک پتا برداشت کروں کوئی ایمان گائے اسپنماج سے بڑھ کر ایک ثبوت ہے ذرا مشکل ہے صحت کو چاہتا ہے تو اس لیے سال میں ایک دفعہ فرض کیا گیا نماز کو روز پانچ دفعہ فرض کیا گیا تو پانچ دفعہ صفائی ستھرائی میسر ہو آدمی کو تو ظاہری یہ بات نہیں اس کو باقی پانچ دفعہ میسر ہو ان کلمات لما سے جو ہے شریف کی شکل میں اور تہیات کی شکل میں گروز شریف کی شکل میں سبحان ربی اللہ عظیم سبحان ربی اللہ علیہ کی شکل میں دعائے کنور کی شکل میں نماز کی لطاط کیے گئے ہیں یہ روزانہ دوہرائی ہونی چاہیے اور روزہ فرض رمنی ثبوت ہے کیا بھوک پیاس اور خواہش نفس آگ کا ترک کرنا اور بھوک پیاس کو برداشت کرنا آپ اس نظریے کے لیے کر سکتے ہیں اس کو آپ نے قبول کیا ہے اگر کر سکتے ہیں تو مطلب ہے کہ آپ کی ووسگی سچی ہے اور نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آر کی ابستگی بودھی اور خوشخشی ہے جو آدمی نماز جو آدمی نماز نہ پڑھتا ہو تو اس کے باطن میں صفائی پاکیزگی نہیں ہوتی ہے اور جو روزہ نہ رکھتا ہو اس کے اندر غیرت نہیں ہوتی یہ ایک بےغر قسم کا آدمی ہوتا ہے جس کے اندر غیرت نہیں ہوتی ہر علاقے ہر قوم کو میں کوئی نہ کوئی باتیں صفات ہوتی ہیں تو میں غیرت زیادہ ہے کیونکہ یہاں کا بھی بے نماز تو ہوتا ہے لیکن روزہ خور نہیں ہوتا ہے اسے کیا آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے کہ محسوس نہیں کیا کروں کریں کمزوری ہے کہ نماز نہیں پڑھتے روزہ رکھتے روزہ رکھتے روزہ میں رکھا دیتا تو بغیرت ہوتا ہے آپ کو دوست کی ضرور جانا سکتے تو اس لیے بحیرت اپنے آپ کو پسند نہیں کرتا کہ بے بغیرت تو شروع ہو جاؤ ہر علاقے میں ہر قوم میں کچھ سفاط ہوتی ہیں جن کا رواج ہوتا ہے تو اس صفت کے ساتھ جو کو اس کو آسانی سے آدمی کر سکتا ہے یہ رمضان کے ساتھ ایک وہ بات ہے جو استعمال حکومتوں کے ذمہ ہے کہ اس کی فضا رمضان میں قائم کریں ایک حکومتوں کے ذمہ یہ ہے کہ روزے کا احترام اپنے زیر نگین علاقے میں بال کریں اور جس جگہ جو آدمی انتظامی پوسٹ پر ہے اور اس علاقے کا ذمہ ہے روزگاہ کا ذمہ ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ رمضان رمضان کے دوران احترام رمضان کو قائم کرے احسام رمضان کیا ہے کہ سب سے پہلی باتیں کل میں کھلا کوئی کھا پی نہ سکے مملکت اسلامیہ میں جو کفار رہ رہے ہوں ان کے لیے ریگلسٹینڈنگ آڈر ہوتا ہے ان کے لیے حکم ہوتا ہے کہ وہ کھانا پینا چھپ کر کریں گے اللہ اعلان نہیں کریں گے اور کوئی سے ایسے ہوٹل ایسی کنٹین کوئی جگہ کھلی نہ ہو جو کہ لوگوں کو روزہ خوری کا موقع فراہم کر رہی ہو. جو آج میں ہول مخلا روزہ کھا رہا ہو اور دلری سے اور بہرتی سے کہہ رہا ہو کہ بغیر سی سے کہہ رہا میں کھا رہا ہوں اتنا دلہ ہو کہ روزہ میں کھا رہا ہوں تو اس گلے کے بارے میں یہ کہ اس کو اگر کوئی قتل بھی کر دے تو اس پر پکڑ نہیں ہے یہ ہر ایک آدمی آپ سے اس کو شروع نہ کر دیں یہ اسلامی حکومت کے ذمہ ہوتا ہے میں اسلامی حکومت کے پراض بیان کر رہا ہوں کہ کو گرفتار کرے اور گرفتار کر کے سر مقدمہ چلائے یہ کو سمجھا کے آئے کہ اب بیان کرنے والے کے سامنے آدمی بیٹھتا ہے تو کیا اپنی باتیں نہیں کرتا ہے اگر کی باتیں ضروری ہیں تو ان کو باہر مکمل کر کے آئے کیونکہ آپ لوگوں کے اسلامک معاشرے کے بڑے چھوٹے کے تمیز والی جگہ پر بیٹھنے کا موقع نہیں ملا تو اس کے آدھار مجلس نہیں پتا ہوتا اکثر لوگوں کو جب کسی بڑے کے سامنے کوئی بات کر رہا ہو تو بیٹھیں گے کیسے بیٹھیں گے اس بات کو ہوں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کیوں کہ جہاں سے اسلامک معاشرہ وجود میں آتا ہے وہاں بیٹھنے کا آپ کو موقع نہیں ملا ہے مضمون کیا تھا جی آئیے اسلامی حکومت کے فرائض میں سے کیونکہ عوام اگر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو نافذ کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے انارکی پیدا ہو جائے گی افراتفری پیدا ہو جائے گی اور افراتفری جو ہے وہ پھر زیادہ بڑا فتنہ ہے تو اس شریعت کے احکامات کا ایک شعبہ وہ ہے جو افراد کو نہیں کرنا ہوتا وہ اسلامی حکومت کو نافذ کرنا ہوتا ہے اور اسلامی حکومت نہ ہونے کا سب سے بڑا نقصان اسلامک معاشرے کو یہ ہو جاتا ہے کہ وہ احکامات معطل ہو جاتے ہیں تو لہٰذا رضا خوب کو پکڑنا گرفتار کرنا اس کو سزا دینا یہ اسلامی حکومت کے ذمہ ہے ہاں آج اس طرح جو آج کے جتنے اختیار کے ساتھ ہے ابن اختیار کو استعمال کرتے ہوئے احترام رمضان کو نافذ کریں اگلی بات یہ ہے تو یہ احترام رمضان کے سلسلے کی ایک دوسری بات ہے جو تراوی ہے تجسری میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اکتوبر ایک بہت اللہ تعالیٰ بڑا ایک بہت, بہت مہینہ لے آیا جس کے روزے کو فرض کیا گیا ہے اور اس کی تراوی کو سنت قرار دیا گیا ہے میں روزے کا فرض کرنا تو آیا قرآن پاک کی آیات میں اور تراوی کا سنت قرار دینا یہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اور سب سے پہلے تراوی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی جی کے ساتھ تین دن تو چوتھے دن آپ باہر نہیں نکلے صابع کلام کو بہت شوق ہوا کیونکہ کلام ہو قرآن پاک اور پڑھنے والی زبان فضرتر ترجمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور سننے والے وہ لوگوں جو, جو عربی کے اہل زبان اور پھر وہ معرف اور وہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں قرآن میں ہیں تو اس کے سننے کا کتنا لخ ہوگا قرآن تو اتنی لطف والی کتاب تھی کفار سننے کے لیے آتے تھے حضور سلمان جب تاجد میں قرآن پاک پڑھتے تھے تب اس بیان اسبا شیبہ افطاع کے سردار آ کر قرآن پاک کو تاجد میں پڑھتے ہوئے آپ کو مسنا کرتے تھے سابق اکرام کو بہت شوق ہوا اور آئے ہم نے آوازیں دی کہ ہم کہاں تہذیب لے گئے باہر کیوں نہیں تہذیب لاتے لیکن آپ باہر نہیں نکلے بعد نیا بتایا کہ راج میں نکل جاتا اور جوش جو, جو, جو, جو, جو شوق صابق اکرام مظاہرہ کر رہے تھے تو ایسے ایس بات کا خیال ہوا کہ ترابی فرض ہو جائے گی اگر تراوی فرض ہو گئی تو پھر بعد کے لوگوں کے لیے یہ مشکل ہوگی تو اس لیے اطرافی کی جماعت کا قائم کرنا یہ سنت موقع دہی کفایہ ہے یعنی مسجد جو بھی مالے مسجد ہو اس میں تراوی کی جماعت کی نماز کھڑی ہونا ضروری ہے اگر اطرافی کی نماز جماعت کی نمازی کھڑی نہ ہو رہی ہو پھر یہاں پر بھی اسلامی حکومت کا ذمہ ہے کہ اس محلے کے لوگوں کو ذمہ داروں کو گرفتار کر کے لائے اور اس کے امام کو گرفتار کر کے لائے اور ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں کہ آپ نے جماعت جمع... جمع... جمع... جمع... جمع... جمع... کیوں نہیں کھڑی کی نہ بلکہ ماسبت اب سنا کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں کے لوگ شرابی کے نو جمع نماز کھڑی کرنا ہی ترک کر دیں تو امام احباز یعنی خریبۃ المسلمین ان کے ساتھ کتال کریں ان پر لشکر بیچ کر ان کو دھمکی دے کر اگر دھمکی سے بات آ جائے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے خطا ہو گئی ہے اور ہم گرفتاری پیش کر دیتے ہیں ہم آپ کی بات سن کر ٹھیک کریں گے تو تب تو کا ہم نہیں پڑتے ہیں ان کے ساتھ بغیر لڑا جائے ما صاحب سنہ میں یہ بقیار لکھا ہوا مسئلہ ہے کہ بام ان سے مقابلہ کرے یہاں پر بھی نہیں کہ وہ دو چار آدمی جا کر کہے کہ رضے رو بیٹا دسو تراوت سموئے تو اس ہی کیا ہو جو ترابی پٹندی آئے گا ٹھیک کرتے ہیں یہ بھی حکومت کے فرائض پہ ہوتا ہے عوام کے فرائض پہ ترغیب دینا فضائل سنانا آدمی جا کر ملنا اس کو سمجھانا اس کو اپنے ماحول میں لانا اس کو نیکی کی بات سنانا ترغیب دینا کس سے اس کو عمل پر تیار کیا جائے تو ایک فرائض عوام کے ہیں علماء کے عوام کے اور ایک فرائض حکومت کے ہیں ترا عوام کے لیے ترغیب و ترحیب ترغیب و, و سمجھانا بجھانا ماحول قائم کرنا اس پر لوگوں کو لانا اور شریعت کا فہم ان کو دینا جذبہ بنانا اور غبر رزمائیے کے قانونی تحفظ دینا ان کو اگر نہ کر رہے ہوں تو پھر ان کو قانون کے ذریعے سے اور اپنی قوت کہاں ہے عسکری قوت کے ذریعے سے فوجی قوت کے ذریعے سے ان کو حکامات پر لانا اسلامی فوج کی ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جب حکامات نافذ کرنے میں اگر کوئی شرپسند ناصل رکاوٹ ڈال لے ہوں تو قوت سے اس رکاوٹ کو کچل کر اس کو نافذ کیا جائے یہ احترام رمضان قائم کرنا یہ حکومت وقت کے, اور کے جو ذمہ دار ہوتے ذمہ ہوتا ہے ایک دم یہاں کوئی آدمی روزہ کھا رہا تھا تو کچھ بکڑا لوگوں نے اس سڑک پر تو کہا میرے قریب کے آتے ہیں میں رشتے دار رشتے دار ہوں پندرہ بیس سال پہلے کا واقعہ تو اس کو یہ ہمارے برف دارا مارنا چاہتا ہوں اس طریقے سے پڑھائی اس کی کو, کو دفع کرو اس کو رجسٹار صاحب کو جا کر پیغام دے تو شریف آدمی ہے اس کو ٹھیک کر <تصفح> جی. <laughs> <laughs> دے گا میں نے کہا ٹھیک ہے جی پیغام دیا وہ تو مدد آدمی ہے اور اس کو کہا یہ بات پسند ہے کہ اس کا کوئی رشتے دار اس بات کا دعویٰ کر کے کہہ رہا کہ میں روزہ کھا رہا ہوں مجھے کون روکتا ہے کوئی مدد آدمی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے ہوتے اس کا کوئی رشتے دار ناجائز فائدہ اٹھائے جن لوگوں کا یہ طرز ہو کہ ان کی گمتی کرسی سے ان کے رشتے دار یا ان کے ورکر ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہوں چوری کے دن گنے ہی ہوتے ہیں اور یہ بہت جلد اس جگہ سے گر کر غیر مضبوطوں کی غیر مضبوط لوگوں کی بحرس میں چلے جاتے ہیں تو دوسرے نے کہا کہ اس کی پٹائی نہ کرو اور اس کا فساد بنتا ہے اور آپ اس کا جو رشتے دار اس کو جا کر سمجھا دیں مزید آدمی ہے اسے جب سنے گا تو خود اس کو ٹھیک کر دے گا اور اندر کے گرین اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے عہدے کرسی سے یہ ناجائز فائدہ اٹھا کر ہماری بدنامی کر رہا تو آج کا جو ہے بیان احترام رمضان پر ہو گیا جس کے بارے میں یہ ہے کہ عوام الناس اور معاشرے کے لوگوں کو علماء اور جو اصلاح کرنے والے ہیں ان کے ترغیب و ترغیب ماحول قائم کرنا لوگوں کو اس پہ لانا اور ان کا جذبہ بنانا اور حکومت وقت کی ذمہ داری کی قانونی تحفظ دے کر مال کو ان کا نفاذ اور ان کے لیے ماحول قائم کرنا اور کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو کچلنا اور ان کا خاتمہ کرنا اللہ تعالمل کی توفیق دور